پھر اس میں سے تیرہ سالہ مکی زندگی اور دس سالہ مدنی زندگی فرما اتنا طویل عمر گزارنے کے باوجود جب میں نے کوئی کتاب کی بات نہیں کی ہے تو اس میں میرا اختیار نہیں ہے اس کو سمجھ لو عقل سے کام لو فمن فسکون زیادہ ظالم ہے افطرا جو بناتا ہے اللہ پر جھوٹ اور ہی اس کی آیاتوں کو اب اس میں دو باتیں ہو گئی ایک تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر اپنے طرف سے آیتیں بنائیں مانا اگر میں ایسا کروں گا تو میں اللہ کے ہاں ظالم ہو جاؤں گا کہ آیتیں اپنے طرف سے تبدیل کروں کتاب میں تبدیلی کروں لیکن اگر تم لوگ اس کی تکزیب کرتے ہو نہیں مانتے ہو کرزم ابھی ہی تو تم سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے کہ اللہ کے وحی نہیں مانتے فرمائے مجرم یقیناً کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے مجرم نجات نہیں پائیں گے مجرمین پکڑے جائیں گے ہمارے اللہ اللہ پاس کُل آپ فرما دیجیے کیا تم خبر دیتے ہو اللہ تعالی کو بما اس چیز کے ساتھ سماوات والا جس کو نہیں جانتا ہے وہ آسمانوں زمینوں میں سبحان پاک ہے وہ تعال اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک چہر ہیں یہاں اللہ سبحان تعالی نے اولیا اور بزرگوں کے واستور وسیلوں کو شرک قرار دیا اور اس کو عبادت قرار دیا بدو رحمد اب وہ تو کہتے ہم عبادت نہیں کرتے نا مانا اب علیفا ہم تو ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم کو بڑوں نے یہ بتایا کہ ہمارا ان کے آگے ان کا اللہ کے آگے بس یہ ہمارا خدا اللہ فرماتے ہیں یہی تو عبادت ہے یہ عبادت کرتے اللہ کے ماں سیوا کے اور پھر اللہ رب العالمین نے نفع اور نقصان دونوں کے نفی کر دی یہ ضرر اور فائدہ دونوں نہیں دے سکتے کون کیا اسماعیل علیہ السلام کے لوگوں نے عبادت نہیں کی ابراہیم کے نہیں کی مریم کے نہیں کی عیسیٰ اور ازیر کے نہیں کی تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی یا علی حسن حسین کوئی اور مدد اور نفع کر سکتے ہیں نقصان دے سکتے ہیں قرآن کی عصا کا کیا جواب دیں گے اللہ فرمات جن کو یہ مشرقین پکارتے ہیں وہ نہ ضرور کے اختیار رکھتے ہیں اور نہ نفع کے رکھتے ہیں تو اس مت سے پہلے یا مشرقین مکہ جو مخاطبین جیسا کہ بخاری کی روایت میں نبی علیہ السلام نے جب بھی اللہ فتح کیا اور بتوں کو توڑنے لگے تو فرمایا اللہ تعالی ان لوگوں پر لانت کرے ان کو انہوں نے ان کے بت بنائے ہیں جو خود بتوں کو توڑنے کے لیے آئے تھے مانا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور مریم رضی اللہ تعالی عنہ ایسے معاہدین لوگ ان کے انہوں نے بدھ بنائے ہیں تو معلوم ہوا کہ مشرقین اللہ تعالیٰ نے کے کے کے مدد اور نصرت اور نصرت فائدہ اور نقصان نقصان کہ وہ نفع کے مالک نہیں ہے زندگی میں مالک نہیں ہے تو موت کے بعد کیا ہوں گے فرمایا کہتے ہمارے سفارشی اللہ کے پاس اللہ نے فرمایا کہ آسمان میں اور زمین میں میرے علم میں تو ایسا کو کوئی نہیں ہے یہ کیسے عجیب طرز پر اللہ نے یہ جواب دیا ہے آپ ان سے کہو کل آپ ان سے کہو اتو نب اللہ کیا تم ایسے خبر اللہ کو دیتے ہو کہ اللہ کے سفارشی زمین آسمان میں ہے جس کا علم ابھی تک اللہ کو بھی نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی اپنے سفارشی بنائے ہیں جو زمین میں ہے یا آسمان میں اللہ فرماتے جب میرے علم میں نہیں ہے میں نے نہیں بنائے تو تم نے کہاں سے وصول کر لی ہے وہ کہاں سے مل گئے تم اور یہ آیات ان لوگوں پر سخت رد ہے جو وسیلوں کے قائل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو وسیلہ نہیں بنایا زمین اسمان میں ہاں شرعی وسیلہ وہ قران نے پیش کیا حدیث نے پیش کیا اپنے نیک اعمال پیش کرو اللہ کے نام اللہ کے سامنے پیش کرو کسی صالح نے بندے سے دعا کراؤ بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا سبحانہ و تعالی ما شریکون اب دیکھو آ, آیات کے آخر میں کیا حکم لگایا اللہ پاک ہے بلند ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہرتا ہے اللہ کے ساتھ معلوم ہوا کہ وسیلہ شرک ہے قرآن نے وسیلے کا رد کیا نا اسی وسیلے پر آیات کے آخر میں کیا کہا کہ اللہ پاک ہے بلند ہے امّا اسے جو یہ لوگ اس اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وسیلہ شرک قرار دیا فرمایا سو نہیں تہ لو اللہ امت واحدہ مگر ایک امت فخت لفوفس انہوں نے اختلاف کیا آدم علیہ السلاۃ والسلام کے بعد نوح علیہ تک سارے لوگ ایک توحید پر قائم اس کے بعد نوح علیہ السلام کے قوم نے پانچ بزرگوں کے واسطے اور وسیلے شروع کر دیے وسیلے شرکیہ جس کو وسیلے شرکیہ بھی کہتے ہیں وسیلے قہریہ بھی کہتے ہیں شفاعت قہریہ جبری طور پر اللہ کو منوانے کا عقیدہ فرمائے لوگ ایک امت فختلفو انہوں نے اختلاف کیا تو سوال پیدا ہو رہا تھا کہ جب لوگ ایک تھے اور پھر انہوں نے خود اختلاف کیا تو ان کو اللہ عذاب کیوں نہیں دیتے اختلاف کرنے والوں کو اللہ نے جواب دیا اگر نہ ہوتی ہے بات کے پہلے فیصلہ کر چکا ہے تیرا رب لقوز نہ تو ضرور فیصلہ ہو جاتا ان کے درمیان فیما اس میں فی اخت جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں فرمایا اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے کہ اگر یہ اختلاف بھی کریں گے یہ شرک بھی کریں گے یہ کفر بھی کریں گے لیکن دنیا کو میں نے اس وقت تک آباد رکھنا ہے اور یہ قومیں آئے گی جائے گی کسی کو عذاب دوں گا ان کے بچے ہوئے ایمان والے جو ہوں گے ان سے نسلوں کو پھر بڑھاؤں گا اس کی تفصیل صورت آراب میں ہم پڑھ چکے ہیں پانچ نبیوں کے واقعات کے ساتھ نو علیہ السلام پھر عادی پھر سمودی پھر لط علیہ السلام پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام اس کے بعد مثالیہ السلام بکترتیب و ہم نے پڑھ لی ہے وَيَقُلُونَا اور کہتے ہیں وہ لَوْ لَا عُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ کیوں نازل نہیں ہوں دی اس کے اوپر کوئی نشانی میں رب کے رب کے طرف سے یہ ان کا اعتراض نبی علیہ السلام پر کوئی ایسا موجزہ کیوں نہیں آتے جس کو ہم مانے جس کو ہم چاہتے ہیں صورتِ عراب کے آخر میں ہم نے پڑھ لیے تھا لَوْ لَجْتَ بَعْدَهَا جو معجزہ ہم چاہتے ہیں وہ کیوں نہیں لاتے تو جواب ملا فقل آپ فرما دیجیے ان غیب اللہ غیب تو اللہ کے لیے ہے فن تصویر انتظار کرو ان دماغوں میں <الْمُنتَذِرِينَ> بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں موجزہ یہ غیب چیز ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے اگر مجھے معجزہ دیتا ہے دے دے گا نہیں دیتا ہے تو مجھے معلوم بھی نہیں کہ دے گا بھی کہ نہیں دے گا تو غیب کی نفی نبی علیہ السلام نے اپنے ذات سے اللہ کے کلام کے ذریعے سے کی کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے مجھے, مجھے معلوم نہیں ہے میرے ذات کو بھی یہ پتا نہیں ہے کہ مجھے اللہ کیا دے گا کیا نہیں دے گا بلکہ صورت بن اسرائیل میں اللہ رب العالمی نے فرمایا کہ اگر میں اس قرآن, قرآن کو متنفع کر دو اس سے اٹھا لوں اس کی سنے سے مٹھا دوں تو تب یہ اس پر بے قادر نہیں ہے کہ اس قرآن کو اپنے سنے میں واپس لوٹائے تو پھر غیر کا اور طاقت اور قوتیت دور کی بات ہے فرمایا آپ بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں اتھے معجزہ یہ تم کفر پر مرتے ہو۔ و اذا ازقنا الناس جب چکاتے ہم لوگوں کو رحمتن رحمت من بعد الذراء بعد zarar کے جو پہنچا ہوں ان کو مست ہم اذا لهم اچانک وہ چال چلاتے ہیں فی آیاتنا ہمارے ایتوں میں جب ہم ان کو تکلیف کے بعد راحت لے اتے ہیں تو راحت کے بعد وہ کیا کرتے ہیں چاہیے تو یہ کہ جن لوگوں کو ہم سزا دے تکلیف دے مشکلات میں ڈالے پھر راحت لے آئے مال دولت دے تو ان کو چاہیے کہ میرے طرف جھک جائے فرمایا نہیں وہ تو اِذَا اچانک وہ ہمارے آیتوں کے خلاف تدبیر کرتے ہیں. دین کے خلاف کمر بستہ ہو جاتے خلی اللہ آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اثرا بہت تیز چال چلانے والا ہے اللہ کا چال وہ تو اتنا تیز چال ہے کہ اس میں تو سکنڈ بھی نہیں لگتے کیوں اللہ نے کسی کو بلانا بھی نہیں ہے اللہ نے کسی کو یعنی وہ اگر سکنڈ بر بھی مولت نہ دے تو اتنا بھی ضرورت نہیں ہوتے جہاں وہ اللہ کا باغی گروہ ہو جماعت ہو امت ہو اللہ حکم دے تو زمین اللہ کے لشکر ہے اس کو نگل لے ہوا بیچ دے ان کی روح اللہ کا امر ہے ان سے چھین لے ایک فرشتے کی چیخ کے ساتھ ان کو آخری ٹھکانے تک پہنچا دے اللہ کے لیے کیا ہے وہ تو عصر و مکر ہے یقینا ہمارے ملائق فرشتے قرون لکھتے ہیں جو تم چالے چلاتے ہو یہ بہت سخت واحد کہ میرے فرشتے تمہارے معاملات کو لکھ رہے ہیں جس طرح ہوتا ہے نا کوئی کسی کو ڈراتے ہیں تو کہتے ہمیں پتہ ہے تم دن کو کیا کرتے رات کو کیا کرتے سارا ریکارڈ میرے پاس ہے آؤ گے میرے پاس تو اللہ فرماتے میرے فرشتے ریکارڈ بنا رہی دن کو ہو یا رات وہ}\|_{اللہ وہ ہے یسیرکم فلبر چلاتا ہے تم کو خشکی میں والبحر اور سمندر میں حتا یہاں تک اذا کنتم فالفلک جب ہوتے تم کشتیوں میں وجرینا بهم اور لے چلاتے ہیں ہم ان کو اب یہاں دیکھو اللہ کا طرز کلام کا پہلے مخاطب کا طرز تم اور تم اور پھر غائب کا طرز وجرینا بهم ہم, ہم ان کو لے چلاتے گویا کہ یہ ایسا انداز ہے کہ جو کسی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور جن کے بارے میں گفتگو ہوتے ہے ان کو فورن نظر انداز کر لے اور غیب میں لے جائے ارے ان کو تو میں نے یہ کہا اور یہ کہا اور یہ کہا یہاں پر اللہ کا وہی انداز ہے پہلے مخاطب کی صیغے سے اذا تم فلفل فل کے جب تم کشتی میں ہو پھر آگے غائب کی صیغے سے وجرنا بهم بريح لے چلاتے ہیں امن کو ہوا کے ساتھ طیبۃ اچھے ہوا وفرحوا بها اور خوش ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ جا جاعتہا آتے ہیں ان کے پاس رہن عاصفن ہوا تیز سخت ہوا وہ ہوا جو توفانی ہوا کہلاتے ہیں و جاہم الموجو آتے ہیں ان کے پاس موجے پانی کے لہرے من کل مکان ہر جانب سے و ظنو اور وہ یقین کر لیتے ہیں انہم یقنا وہ احیط بہم گیر لیے گئے ہیں دعو اللہ مخلصین الہ الدین پکارتے ہیں وہ اللہ کو خالص کرتے ہوئے خالص اللہ کو پکارتے یہ مشرقین کا طریقہ تھا اس وقت ابھی نہیں ہاں ابھی ایسا نہیں ہے ابھی مشرقین تکلیف میں بھی اللہ کو خالص نہیں پکارتے ابھی تکلیف میں بھی اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے وہ میں نے آپ کو ایک مثال دیا تھا کہ ہمارے گاؤں میں آگ لگی تھی تو آگ کی صورت میں وہ مشرق خواتین وہ مزار پر ٹوٹ رہی تھی کہ آئے بزرگ اٹھاؤ اس آگ کو بجھاؤ اس آگ کو تو ایک بابا اس نے کہا ہٹ جاؤ کچھ گالی کے الفاظ بھی ان کو سنا دیئے کہ اس پر خود آگ لگی ہوئی ہے لوگوں نے اس کے پاس لکڑی جمع کر لیے تھے وہ لکڑی کے اوپر آگ لگا ہوا ہے تو ہم سے کام بجائے گا دور حاضر کے مشرق ان مشرقین سے آگے نکل گئے یہ تو تکلیف میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے وہ تکلیف میں خالص اللہ کو پکارتے اللہ پر ماتین ان, ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کیا اللہ گرتون اس مصیبت سے ضرور ہم ہو جائیں شکر کرنے والے یہ دلیل ہے کہ مشرق نہ چاہے کتنا کہ میں شکر شکر کے الفاظ کہتا ہوں نہیں جب تک عقیدہ اللہ کے ساتھ خالص نہیں کریں گے تو وہ اللہ کا ناشکرا بندہ ہے اور توحید جو لوگ قبول کرتے ہیں یہ شکر گزار ہے ہاں اعمال میں کمی ہو سکتی ہے اس کے لیے اللہ نے پھر مختلف قانون رکھا ہے کیسے معاف کریں گے کون کون سے مرحلوں سے ان کو گزارتے ہیں اور جا کے پھر وہ قابل بن جاتا ہے جنت میں داخل ہونے کا ادا ہوں گو نہ اچانک وہ سرکشی کرتے ہیں زمین میں بغیر الحق نہ جائز یبگو نہ پھر وہ زمین میں بغاوت کرتے ہیں یا یو ہم نہ سوئے لوگوں ان نمابجوں کو مالا انفو سے یقیناً تمہاری سرکشی کا ببال تمہارے جانوں پر ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دیکھو تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس کا نتیجہ مجھے نہیں پہنچے گا تمہیں پہنچے گا وما ظلمونا انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا اپنے جانوں پر کیا تو فرمایا کہ تمہارے اس گنا کا وبال تمہارے جان پر ہے متحل حیات دنیا اتراج تھا کہ اللہ جب ان کی بغاوت ان پر ہے جلدی پکڑو ان کو مارو ان کو ہلاک کرو ان کو فرمایا نہیں ہم نے دنیا کا متا دے رہے ہیں ان کو دنیا میں چند دن کی زندگی گزاریں گے. Marjohum, marjokum, پھر پلٹنا ہے ہم خبر دیں گے تمہیں ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے تھے اللہ رب العالمین فرماتے جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کا ہم تمہیں خبر دیں گے کہ یہ تم نے کیا تھا آپ اس کا مزہ چکو یہ اس کا نتیجہ ہوگا ان مثل متحد دنیا یقیناً مثال دنیا کی زندگی کا کمائن پانی کی طرح ہے انزل نہ ہو نازل کیا ہم نے اس کو من اسمان سے فخبی نبات الر مل جل گئی اس کے ساتھ زمین کے نباتات ہریالی بن جاتی ہے نا مما اس میں سے یا خلنا سوکاتے ہیں لوگ بل انعام اور چوپائے اب اللہ رب العالمین قیامت ثابت کرنے کی لی ہمیں بارش کی مثال دیتا ہے کہ دیکھو زمین بنجر ہو اس پر آسمان سے میں بارش اتارتا ہوں اور اس کے ذریعے سے اس زمین کو حیات دیتا ہوں زندگی پھر اس میں ہریالیاں ہو جاتی ہے ہر طرف پھر میں ان کو بجا دیتا ہوں خوش کر دیتا ہوں وہ گاس وہ فصلیں زمین پر گر جاتی اسی طرح تمہارا حال ہے تم نہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور جوانی بڑھاپے میں چلے گئے جس طرح فصل سکنے کے بعد سکھڑ جاتے ہیں نا کوڑا ہو جاتے ہیں اس طرح انسان کو اپ دیکھے بڑھاپے میں جائے کمر نکل اتا ہے اس کو سکھڑ جاتا کار ایک دن گر جائے کہتے فلا مر گیا یار سیدھا تھا ٹھیک ٹھاک آدمی تھا مر جاتا مرنا ہی تھا اس نے ٹھیک ٹھاک کی بات نہیں ہوتی ہے ٹائم پورا ہو گیا اذه جا جلہم فرمایا کہ ہریالی ہو جاتی ہے حتہ اذا اخذت الارض یہاں تک یہ پکڑ لیتی ہے زمین زخر فھا اپنے رونق کو و اور مزین ہو گئی ہے وہ وزننا اهلھا یقین کر لیتے ہیں اس کے رہنے والے ان ہم قادرون علیھا یقینا یہ قدرت رکھتے ہیں اس پر ماننا کہ اس زمین سے اب یہ فائدہ اٹھائیں گے فصلے اور یہ اناج اور یہ کائیں گے اور پیئیں گے اور مال دولت ہو گیا بلڈنگ بنا لیا اب اس میں رہے گا وہ اب تیار نہیں ہوتے کہ بابا اسے چلا جاتے اللہ فرماتے سنو اتاھا امرنا او نهارا آ جاتے ہیں ان کے پاس ہمارا حکم دن کو یا رات کو فجالنا ہم اس کیتی کو لہ گویا کا نہیں تھا کل یہاں ایسے ہم کر دیتے کہ کل یہاں کوئی فصل ہی نہیں جیسے ایک انسان گھر سے نکلتا ہے نا جنازہ کل کو وہاں ڈھونڈو ہوتے گا نہیں یہ اللہ کا فصل تھا اللہ نے لے لیا گویا کہ کل یہاں تھا ہی نہیں کذا الک نفصل الایات استرا ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں ایت لکھو می تفکرون اس قوم کے لیے جو فکر کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے زندگی کی مثال زمین کے فصل کے ساتھ دی ہے یہ زمین کا فصل اور تمہارا جینا یہ برابر ہیں والله يدعو الا پکارتا ہے دعوت دیتا ہے ال دار السلام سلامتی کے گھر کے طرف جنت کے ناموں میں سے ایک نام فرمایا کہ اللہ رب العالمین دعوت دیتا ہے بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف سرات المستقیم ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سورات المستقیم کی طرف کیونکہ یہ سورات المستقیم جو ہے اس پر بندہ چلے گا تو جنت میں داخل ہوگا جنت کا دخول جو ہے وہ سورت المستقیم پر چلنے میں ہے جس طرح کوئی روڈ جاتا ہے کسی کارخانے میں کسی فیکٹری میں وہ روڈ جا کے اسی پر ختم ہوتے اور ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ تمہارا رب جو ہے اللہ سورات المستقیم سورات المستقیم پر ہے معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالی سورات المستقیم پر چلتا ہے معنی رب کے پاس جانا چاہتے ہو تو اس رستے سورات المستقیم پر چلو تو آگے ملاقات ہوگی تو یہ جنت بھی سورات المستقیم پر ہے جنت کے ناموں میں سے ایک نام دارالسلام اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھر بنایا ہے کسی نے اور بہت خوبصورت ہے اور اس میں کانے کے دعوت دی ہے اور ایک شخص کو دعوت دی ہے لوگوں کو بلانے کے لیے کہ جاؤ لوگوں کو بلاؤ اب جو لوگ اس دائی کی اس بلانے والے کے بلاوے کو سنیں گے اس گھر میں داخل ہوں گے فا کلو بہا تو اس کانے کو کا لیں گے لیکن جب وہ بلانے والے کے بات کو مانیں گے نہیں اس گھر میں داخل ہوں گے نہیں تو کانا کہاں سے گے فرمایا البید جنا اور والمعدبا, وہ جو اس کے اندر انعامات ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور وہ دعوت دینے والا اللہ کی ذات ہے اور وہ دائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دعوت کو جو مانے گا جنت میں داخل ہو جائے گا اور جو نہیں مانے گا تو بولنے جنت میں داخل ہو سکتے نہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر سکتا ہے لین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی ہے اچھا بدلہ ہے مانا یہاں احسان توحید اور سنت توحید اور سنت پر جو لوگ رہے ان کے لیے بہترین بدلہ ہے وہ زیادت اور مزید بدلہ ہے مزید بدلہ کیا ہے یہاں تمام مفسرین نے لکھا ہے بلا اختلاف کہ زیادتن سے مرات اللہ کا دیدار ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ان کا پورا بڑا بدلہ دے دیں گے اور جیسے کہ سی بخاری کے حدیث میں ہے اللہ پھر ان سے پوچھیں گے کہ کچھ اور چاہیے کہیں گے اللہ سب کچھ دے دیے ہمیں تو نعمتوں کی امبار میں دن گزارنے ہیں اور کیا چاہیے اللہ فرمائے گا میرا دیدار باقی ہے اللہ اپنا دیدار کرائے گا تو اس کو کہتے وہ زیادت اور یہ دیدار دیکھنے کے بعد اللہ تعالی کے ذات دیکھنے کے بعد جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے اتنا اس میں لطف ہے مزہ ہے ہاں وہ لوگ جو اللہ کی دیدار کی منکر ہے معتضلا وہ بچارے تباہ ہیں اس عقیدے میں اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے اللہ کی صفات تو ہے وجود نہیں ہے جیسا کہتے ہیں کہ اللہ کو عرص پر مانو گے تو اللہ کا وجود ثابت ہو جائے گا وجود ثابت ہو جائے گا تو اللہ قدیم و ہو، حدیث ہوگا اور پھر یہ وہ اس کی ضرورت کیا ہے جب اللہ فرماتے اسی کو مانو چھوٹے سے تمہارے دماغ میں بڑی باتیں کہاں سے آئے گی اللہ نے فرمایا میں عرص پر ہوں ٹھیک ہے سارے مخلوق سے اوپر ہوں ٹھیک ہے قیامت کے دن لوگ میرا دیدار کریں گے دیدار ہوتا اسی کا ہے جس کا وجود ہو ورنہ ہوا چل رہی ہے نام دیدار کر سکتے کہاں دیدار ہاں اس کو اللہ مجتمع کر دے وجود کی صورت میں لے آئے ہمارے سامنے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کا ذکر کیا ہے کہ میں سارے مخلوق سے الگ تلگ عرش پر ہوں اور میرا لوگ دیدار کریں گے پیچھے ہم پڑ چکے ہیں صورت آراب میں کہ اللہ تعالی سے السلام نے دیدار کا مطالبہ کیا تھا اور مطالبہ اسی چیز کا ہوتا ہے جو ہو سکتا ہے ورنہ نبی جاہل نہیں ہے وہ جو چیز ہو سکتا ہے اس کا مطالبہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے پہاڑ پر ایک چھوٹے انگلی جیتنا اپنا جلوہ پیش کیا تھا اور پھر وہ پہاڑ رہتا رہتا ہو گیا تو اگر ساری دنیا میں اللہ ہے اور ہر جگہ اللہ ہے تو یہ پاڑ گرتے کیوں نہیں ہے زمین ٹوٹتا کیوں نہیں ہے انسان پھر زندہ کیوں ہے اور جو اس ہم نے مثال دی تھی کہ جو پیر اور ولی کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ ہے اسے یہ کامل ہے جو یہ کیوں نہیں پڑھتے وہاں صرف جلوے پر پار گرتا ہے پڑتا ہے اور ادھر یہ پورا کہتے ہیں میرا اندر اللہ ہے نوزب اللہ یہ سوفیوں کا عقیدہ ہے باطل عقیدہ ہے اس کے بارے میں بہت سارے موزوں روایتیں بنائے ہیں کہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے یہ موزوں روایت ہے کہتے ہیں میں زمین آسمان میں نے آ سکتا ہوں مومن کا گھر میں آ ہوں یہ ضعیب موزوں روایت ہے اس قسم کی روایت یہ موزوں روایت ہے ہاں مومن کے دل میں اللہ کا یاد ہونا اللہ کا ذکر ہونا اللہ سے محبت کا تعلق ہونا وہ ذات کے اعتبار سے دل میں آنا نہیں ہے اب اگر ایک شخص وہ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا میرے دل سے نکلتا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دل میں گھسا ہوا ہے نہیں اس بیٹے کا وجود بہار ہے الگ تلگ ہے اس کا محبت دل میں ہے یہ مانا ہوتا ہے تو فرمایا وَلَا هم, نہیں ڈانپیں گے ان کے چہرے قطر سیاہی والا ذلت اور نہ کوئی ذلت فرمایا ان کے چہروں پر نہ سیاہی ہوگی کالا پن اور نہ کوئی ذلت جبکہ اس کے مد مقابل جو لوگ ہے اللہ کے باغی ان کے بارے میں فرمایا قطع من اللیل ان کے چہرے ایسے ہوں گے جس طرح رات کا اندھیرا ان کے ٹکڑے کو ان کے چہروں پر چسپا کیا گیا ہے فرمایا اولا کہ اصحاب الجنہ یہ جنتی لوگ ہیں ہم خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں اور ان کے لئے نجات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین کسب السیعات جزاؤ سیعت امیم اسرحا و ترحقهم ذلہ مالہم من اللہ من عاصم کہ نما اخشیت وجوہهم قطع من اللیل مظلمہ اولئے کا اصحاب النارہم فیہا خالدون دوسری جماعت درو کا ذکر وہ لوگ جنہوں نے کسب کیا گنا کا میں ان کا بدلہ بے مسل گناہ گنا مثل ہے مثل معنی ایک تو اگر اندھیرے کا عمل کیا ہے تو وہ حدیثی از الظلمات یوم القیامہ اندھیرے لے کر آئے گا تو رات کو بھی اندھیرا ہوتا ہے فرمایا ان کے چہروں پر آثار اس طرح ہوں گے کہ گویا کے رات کے اندھیرے کا کوئی ٹکڑا اللہ نے چسپا کیا ہے قطرا خلائے کفرت الفجرا فرمایا کا سبز سیاحت وہ لوگ جنہوں نے برائی کے کام جزا سا بدلہ ان کے برائے کا کسی کی مثل ہے, وطر وطر لے ان کو گویا کے لیا ہے ان کے چہروں کو خطام من اللہ رات, رات کے ٹکڑے نے مظلما اندھیرے رات کے اندھیرے کے ٹکڑے نے ان کے چہروں کو ڈانب لیا ہوا ہے لوگ جانمی ہے ہمیشہ رہیں گے ان کے لیے یہ معاملہ کیا فرمایا وجو ہوئیوں میں وجو ہوئی فاخرا بعض شیروں کا یہ کیفیت دونوں جانب کو اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کرتا ہے کہ چناؤ کرو کون سا چاہیے کون سی جماعت اور پارٹی اور گروہ میں جانا چاہتے ہو جس کے نتیجے ہیں یہ دونوں جمع جمع کریں گے ہم ان کو سب کے سب من خوش رکھو پھر کہیں گے ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے مکھان کم ٹھہر جاؤ اپنی جگہ انتم تم تم اور تمہارے شریک اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے ما سوا اوروں کو پکارا ان کو ہم جمع کر لیں گے اور ان سے کہیں گے کہ کہاں ہیں تم اب جواب دو باتیں کرو کلام کرو میاں یا کمکان یا بدون رشتوں سے کہے گا انہوں نے تمہاری عبادت کی ہے سباہ میں فرمایا وہ جواب دیں گے نہیں نہیں انہوں نے ہمارے کہاں عبادت کی ہے کان یا یا الجن انہوں نے شیطانوں کی عبادت کی ہوا دنیا میں جو بھی اللہ کے ماں سے کسی کو پکارتے ہیں وہ حقیقت میں شیطان کو پکارتے ہیں وہ بھلے اس کا نام رسول رکھ دیں کہ ہم نے رسول کو پکارا یا رسول اللہ اصل میں کہتے یا شیطان اس لیے کہ رسول وہ نہیں پکارتے رسول نے نہیں کہا مجھے پکارو یہ شیطان نے ان کو یہ آواز دیا کہ ایسا پکارو تو یہ شیطان کے اطاعت میں تو شیطان کی عبادت ہے رسول کی عبادت نہیں ہے اس لیے کہ کہیں گے انہوں نے شیطانوں کی عبادت کی ہے اور اکثر ہم بہیم و منون ان کے اکثریت انہیں پر ایمان لائے ہوئے تھے مانا شیطانوں پر ان کا ایمان تھا تو یہاں اللہ سبحان تعالیٰ نے فرمایا جب ان کو ہم اکٹھا کر لیں گے اور ان سے کہیں گے کہ کڑے رہو اپنے جگہ پر مکان اپنے جگہ ٹھہر جاؤ ان تم و کم تم اور تمہاری شریک وزیل نہ بے نہائی ڈال دیں گے ہم ان کے درمیان وقال و شرکا کہیں گے ان کے شریک ما کن تم یا نتابن نہیں تھے تم ہماری عبادت کرنے والے تم نے ہماری عبادت نہیں کی ہے اس حیات سے کیا ثابت ہوتا ہے اگر کسی نے فرشتے کو ملک کو پکارا ہے تو فرشتے تو ہوتے ہیں بہت دور آسمانوں پر ہیں اگر کسی نے نبی کو پکارا ہے کسی ولی کو پکارا ہے تو وہ بھی دور ہیں اکثر اور اگر کسی نے اپنے علاقے کے کسی مردے کو پکارا ہے ولی کے مزار پر گئے ہیں تو وہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سننے سے قاصر ہیں تو قیامت کے دن یہ سب کہیں گے کہ تم نے ہماری عبادت نہیں کی ہے ما کن تم یانا تابود نہیں تو تم ہماری عبادت کرتے سب عبادت سے انکار کیوں کریں گے اس لیے کہ وہ فوت شدہ اولیاء بزرگان دین اور وہ نہیں جانتے امت کے اعمال کو ورنہ یہ کہہ سکتے نا کہ ہاں انہوں نے ہماری عبادت کی ہے لیکن ہم نے ان کو نہیں کہا تھا ہمیں پتہ ہے انہوں نے سجدہ کیا تھا رکو کیا تھا میرے مزار پہ آئے تھے پکارا تھا نہیں وہ تو کہیں گے کہ ہم ان سے غافل ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے فکفا بل شہیدم بینی فس کافی ہیں اللہ تعالیٰ شہید نہ بہن گم ہمارے تمہارے درمیان ان عبادتکم لغافلین یقیناً ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے ہم تمہاری عبادت سے یقیناً بے خبر تھے اب نبی بھی کہتے ہیں میں بے خبر تھا لوگ کیا کہتے ہیں نہیں باخبر ہے وہ اب کس کو ہم سچا مانیں گے ہم کہیں گے ہمارا نبی سچا ہے وہ کہیں گے ہم تمہاری عبادت سے لگا فلین بے خبر تھے جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ باخبر ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں کیونکہ قرآن کی منکر ہے قرآن کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں لو کل ما وہاں جانچ لے گا ہر نفس ہر انسان کی ابتلا ہوگی نا وہ جانچ لے گا کل لنب سما اسلفت ہر ایک نفس جو اس نے آگے بھیجا ہے وردہ مولاک لٹائے جائیں گے وہ اللہ کے طرف جو ان کا حقیقی مولا ہے معلوم ہوا کہ حقیقی مولا ایک ہے تو لوگوں نے جٹے مولا پہ بنائے ہیں جو کہ مولا حقیقت میں نہیں ہے وط اللہ کا ترور غائب ہو جائیں گے گم ہو جائیں گے ان سے جو وہ بناتے تھے افطرا اللہ تعالیٰ نے مشرقین کی دین کو کیا کہا افطرا یہ دین نہیں ہے تو افطرا ہے یہ تو انہوں نے ایک جھٹا عقیدہ نظریہ بنایا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن ان کو الگ الگ کرے گا یہ صورت یا میں فرمایا کہاؤ کم جا بنیاد اللہ تاب شیتوان ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا اللہ تاب شیتوان شیطان کی عبادت نہیں کرو یہ تو تم نے شیطان کی عبادت کی ہے آج गिरफ्तार آج ہو گئے۔ قل آپ فرما دیجئے مےر جو کومن السما وال ار کون تمرے تک دیتا ہے اسمان و زمین سے اسمان سے پانی برسانا زمین سے علاج نکالنا یہ کام کون کرتے ہیں ہم میم لکو سما وال ف کون ہے تمہارے کانوں کا اور آنکھوں کا اختیار من مالک و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے مردے کو زندے سے وہ من العمر کون تمام کاموں کا نظام چلاتا ہے یہ کام کون کرتا ہے فرمائن سے اب پوچھو یہ جواب کیا دیں گے کون مشرقین فصول اللہ وہ کہیں گے ضرور کہ اللہ یہ سب کچھ اللہ کر کانوں کے قوت طاقت ہمارے سارے چیزوں کی مملکت حیات اور ممات سارے اختیارات اللہ کے پاس فقول فسا فرما دیا فراط تفون کیا پھر تم اس اللہ سے ڈرتے نہیں ہو مانا پھر بھی تم اس کے ساتھ شریک دہراتے ہو یہ کتنا ظلم ہے کہ اللہ کے لیے تمام چیزوں کو مختص کر لینا اور پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا یہ کیسا قدر کی ہے تمہارا بدا لب الحق بس یہی ہے تمہارا رب جو سچا رب ہے فماز الحق فس کیا ہے حق آ جانے کے بعد حق ثابت ہونے کے بعد علت بلال سوائے گمرائی کے فن نہ تم پھرے جاتے ہو اس حیات سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عقائد کے مسائل میں دونوں جانب حق نہیں ہوتے حق ایک ہوتا ہے جو اس سے باقی بچ جائے وہ گمرائی ہوتی ہے اگر ایسے کوئی مسائل ہو مثلاً فروح مسائل جسو فضائل وغیرہ میں کوئی ایسا ہو جائے جسو کہ اللہ کے نبی نے ایک بار وضو کیا دو بار وضو کیا تین بار وضو کیا اب ایک شخص کے پاس وہ ایک حدیث ہے دوسری حدیث اس کو نہیں پہنچی ہے سناتن صحیح ہے تو اس میں کوئی تعرض نہیں ہوگا نا لیکن عقائد کے مسئلے میں ایک اللہ کو پکارنا اولیاء کو پکارنا غیر اللہ کو پکارنا اللہ کے بارے میں اختلاف کرنا اس میں دونوں حق نہیں ہو سکتے ایک ہی ہاں حق ہے میں حق کے بعد جو کچھ رہ جائے وہ کیا ہے گمراہی پھر تم کس طرح پھر جاتے ہو حق اسی طرح ثابت ہو گیا ہے کلمہ حق ان لوگوں پر تیرے رب کی طرف سے جنہوں نے فرمانی کی ہے ان ناملائی یقیناً وہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا وہ ایمان نہیں لائیں کل آپ فرما دیجیے حل میں کم کیا ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے جنہوں نے پہلے پیدا کیا مخلوق کو, ثم پھر پیدا کریں گے ان, کو. ان سے سوال کرو کہ تمہارے معبودوں میں ایسے طاقت کسی کی ہے کہ انہوں نے مخلوقات کو پہلے بار پیدا کیا تھا اور پھر دوبارہ پیدا کریں گے کوئی ہے ایسا ان سے سوال کرو <coughs> یہ کیا جواب دیں گے ان کے پاس تو یہ جواب تو نہیں ہے قل اللہ آپ فرما دیجیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے جب دولخل کا تم دو پیدا کیا پہلے بار مخلوق کو دوبارہ اٹھائیں گے ان کو پھر کس طرف تم پھرے جاتے ہو افق بمانائی جھوٹ ہوتے نا بنا کر چھوڑ دینا حق کو اور اسراف جو ہوتے ہیں تصرفون وہ صرف پھر جانے کو کہتے ہیں پلٹ جانا حق سے منہ موڑ دینا اور افق جو کہتے ہیں تو حق کے مقابلے میں کچھ بنا کر کے ایک نظریہ گندا بنا کر کے پھر اس کا مقابلہ کرنا صرف حق سے منہ پیر دینا اور بات ہے وہ بھی جرم ہے وہ بھی کفر ہے اور حق کے مقابلے میں کچھ پیش کر دینا جھوٹا چیز پیش کر دینا یہ بھی کفر ہے کل آ فرما دیج حل من شرکا کیا ہے کوئی تمہاری شریکوں میں سے من یہی عل الحق جو ہدایت دیتا ہو حق کی طرف فلاپ فرما دیجئے اللہ حق اللہ ہدایت دیتا ہے حق کو حق کی ہدایت اللہ کے پاس اب یہدی حق کی کیا وہ جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف حق کو زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے اس کے کی اتباع کیا جائے امن ام یا وہ جو یہید دی جو ہدایت نہیں دے سکتا اللہ مگر یہ کہ وہ ہدایت دیا جائے کیا ہوا ہے تم کیسے فیصلے کرتے ہو فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ذات وہ ذات جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور جن کو تم پکارتے ہو وہ حق کی ہدایت بھی نہیں دے سکتے ایک ہوتے حق کی طرف رہنمائی کرنا اور ایک ہوتے حق پر چلانا حق کا ہدایت دینا تو یہ دل الحق یہ تو رہنمائی کرنے کے معنی میں ہے اور یہ دیل الحق حق پر چلانا یہ اللہ کے لیے فقط ثابت ہے رہنمائی تو نبی بھی کر سکتا ہے حیات اگر یا اس کی تعلیم اگر دنیا میں زندہ موجود ہے لیکن حق پر چلانا یہ نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے یہ صرف اللہ کے اختیار میں تو فرمائی جب یہ چیزیں تمہیں سارے معلوم ہیں تو کس طرف تم پھیرے جاتے ہو کہاں جاتے ہو کیسے فیصلے کرتے ہو و ما یتبعو اکثر وم نہیں پیروی کرتے ان کی اکثریت مگر گمان کے یہ گمان پر قائم دائم ہے گمانی ہی لوگے ان الظن لا یؤنی حق لا یغنی من الحق شیء گمان فائدہ نہیں دے سکتا نہیں دے سکتا حق کے مقابلے میں کچھ بھی حق اور یقین میں فرق ہے نا یہ لوگ گمان پر چلتے ہیں دوسرے جانب میں حق ہے یقین ہے تو فرمائے زن اور یقین میں کتنا فرق ہوتا ہے وہ گمان کے معنی میں اور یہ یقین کے معنی میں ہے فرمائے فالون یقیناً اللہ فعلون. تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں اٹکل اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی یقینی ایمان چاہیے یقینی ایمان یہ زون مشرقین کے معنی میں استعمال ہوئے مشرقین کے لئے استعمال ہوئے مفتدعین مشرقین اکثر ان کی دلائل کیا ہوتے ہیں گمان سورت نجم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہی اللہ اسمان سمید موحان تم وعباکم مانظر اللہ بہا من سلطان ایت بہونا اللہ زوننا وما کا نہا دل قرآن نہیں ہے یہ قرآن گڑھ لیا گیا ہے مندون اللہ اللہ کے ما سیوا وہ لاکن تصدیق اللہ جی لیکن یہ تو تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے آگے ہے وہ تفصیل اور یہ کتاب میں سے تفصیل ہے یہ تفصیل الکتاب یعنی ایسا کتاب ہے جو مبین ہے مفصل ہے لارۂ بفی ہے نہیں ہے شک اس میں من رب العالمین رب العالمین کی جانب سے ہے اس میں قرآن کی صدق سابقہ کتابوں پر اس کی نگہ بانی سے والا رب العالمین کے جانب سے ہیں ام یقولون افتران ہو جاؤ وہ کہتے ہیں کہ اس کو بان لیا ہے بنا لیا ہے ام بمانے بل بل یقولون بلکہ وہ کہتے ہیں ان لوگوں کا کہنا یہ یہ تو انہوں نے اپنے طرف سے بنایا ہے قلآن فرما دیجئے فاتو بسورت من مسلحی لیا اس جیسے صورت وہ دنست تم بلا جس کا تم طاقت رکھتے ہو مندون اللہ اللہ کے ماں سوائے کن تم سواد اگر ہو تم سچے چلو میں نے یہ بنا لیا اپنی طلب سے نا تو تمہارے پاس تو بنانے والے بہت ہیں بڑے ماہر اور قانونی لوگ تمہارے پاس موجود ہیں جس کا تم دعویٰ کرتے ہو تو تم بنا کے لئے ایک صورت قرآن کا چیلنج اور جیسا کہ پہلے ہم اسلام پڑھ چکے ہیں صدقے قران صدقے رسول کیلئے کے لیے دلیل ہے اور صدقے قران صدقے رسول صدقے قرآن کے لیے دلیل ہے۔ ایک کی تکذیب کا لا محالہ دوسرے کی تکذیب پر ضرور اثر پڑتا ہے۔ تو فرمایا ایسا کتاب جو میں لے کر آیا ہوں اس کی ایک صورت اس کے مقابلے میں لے کے آؤ جس کا تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے ما سوا سب کو بلاؤ اگر تم اپنے اس بات میں سچے ہو جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایسا بنا سکتے بلک دبو بلکہ انہوں نے جھٹلایا بے اس چیز کو علم یحیتو خیتوں بے ہی جو انہوں نے نہیں جانا اپنے علم کے ساتھ انہوں نے ابھی اس کے علمی احاطہ کیے ہی نہیں ہے اور اس کو جٹلاتے اس لیے ہم کہتے ہیں اگر کوئی شخص قرآن کو پڑھ لے صحیح ترجمے کے ساتھ معنی کے ساتھ تو وہ کبھی اس قسم کے عقائد کو نہیں اپنائے گا اور توحید کو نہیں جھٹلائے گا۔ لیکن قران پڑھنے سے پہلے لوگ انکار کرتے ہیں۔ فرمایا ولم ما اتهم تاویلہ ابھی تک نہیں آیا ان کو تاویل اس قران کا ان کی جھٹلانے کا تعویل نتیجہ ابھی نہیں آیا۔ كذلك قد ذل الذين من اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے تھے۔ فنگور فذ دیکھ لو طرح کا ہو گیا عاقبت الظالمین اخری انجام ظالموں کا فرمائے ان کو پچھلے لوگوں کی بات بتا دو کہ انہوں نے بھی ایسا کیا تھا حق کو جھٹلایا تھا تو پھر نتیجہ کیا ہوا انجام کیا نکلا وہ ان کا اگر آپ کو جٹلائے فقل فسا فرما دیجیے عملی لکم املکم میرے لیے میرا عمل تمہاری تمہارے عمل ہے تمہارا عمل تمہارے لی جیسا کہ فرمائے دین دینکم ولی دین ان تم بری اونا تم بری اس میں جو میں عمل کرتا ہوں آنا بری ام او تام اور میں بری ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو تم اپنے امال کا جواب دے ہو میں اپنے عمل کا لہذا ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے میرے پاس یہ جو قرآن ہے اس کی وجہ سے تم میرے ترجیح کرتے ہو جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں وَلَا كِنَّ وہ لوگ جو اللہ کے پہلے بھی کسی نے مقابلہ نہیں کیا نہ اب کر سکتے نہ بعد میں کر سکتے کسی جانب سے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کیوں کہ تنظیم حکیم حمید اس کا نزول حکیم بادشاہ کے طلب سے ہے وہ تعریف کیا ہوا ہے اس کے کلام کا بھی تعریف ہوگا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے ان میں سے من وہ ہے جو کان لگاتے ہیں آپ کو من آپ کی باتیں سنتے ہیں افاند کیا ہو آپ سنا سکتے ہو بیرو کو نولا کھلون اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہو پر میں بعض مشرقین آپ کے کلام کو سنتے ہیں کان لگاتے ہیں لیکن چونکہ ان میں عقل نہیں ہے سمجھ نہیں ہے تو آپ ان کو کیسے سنائیں گے ان کی مثال تو بیرو کی ہے منہ اور ان میں سے باز من, مَنْ, مَنْ, مَنْ وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف افانتا کیا آپ رستہ دکھا سکتے ہیں راہ دکھا سکتے ہیں اندیکو وہ رو کان سرون اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہو فرمایا کہ ان کے انکوں میں کانوں میں وہ سکت و قوت نہیں رہا جو حقائق کو دیکھ سکے حقائق سو سمجھ سکے سن سکے ان اللہ يَقْنَنَ اللہ تَلَىٰ لَا يَزْلِمُ النَّاسَ ظلم نہیں کرتے لوگوں پر شیعہ کچھ بھی وَلَكِنَّ النَّاسَ لِكُنْ لَوْكَ اَنفُسَمْ يَزْلِمُونَ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں اللہ رب العالمین کبھی بھی بندوں پر ظلم نہیں کرتے وہ تو رم تو ظلم اللہ نفسی حدیث میں فرمایا کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے اوپر بھی تم آپس میں ظلم نہیں کرو میں نے وہ نہیں رہے تھے مگر ایک لمحہ دن میں سے فرمایا ان کو جب اکٹھا کریں گے اللہ کی عدالت میں جب یہ لوگ آئیں گے تو ان کا وقت ایسا ہوگا اللہ کی عدالت میں ایسے ہی حاضر ہوں گے اپنے وقت کے بارے میں ایسا سوچیں گے گویا کہ حصہ لیا بس ایک لمحے کے لیے انہوں نے وقت گزارا ہے اور یہ اظہار قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے دن کا ٹکڑا شام کا وقت قلیل کا لفظ استعمال کیا ہے ساعت کا لفظ استعمال کیا ہے یہ ایسے ہوں گے گویا کہ دن کے ٹکڑے میں ایک لمحے کے لیے ایک گڑی ایک گینڈے کے لیے پہچان لیں گے آپس میں ایک دوسرے کو قیامت میں پہچان ہوگی نا مجرمین ایک دوسرے کو پہچانیں گے ایمان والے پہچانیں گے ظالم اور مظلوم ان کا پہچان ہوگا اللہ کے نبیوں کے دشمن سامنے آئیں گے پہچانیں گے وہ خطخص الزینہ یقیناً نقصان کیا ان لوگوں نے کدو بے رکھا اللہ جنہوں نے جٹلا اللہ کی ملاقات کو وہ ماں کر نہیں ہے وہ ہدایت پر چلنے والے قیامت کا منکر کافر ہوتے نا فرمائے کہ وہ ہدایت پر چلنے والے نہیں ہیں جنہوں نے اللہ سے ملنے کا انکار کیا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے نہیں ہم نہیں مانتے نہیں مانتے تو اللہ نے فرمائے کافی رہتا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ اگر ہم دکھائے وعدہ کیا ہے آو کر دے آپ کو مرجو ہم اللہ تعالی گواہ پر یہ فالون جو عمل کرتے ہیں ان کے کرتوتوں پر اللہ خان شہید ہے گواہ ہے جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالی کے علم سے مغفی نہیں ہے۔ ولکل امۃ رسول ہر ایک امت کے لیے رسول آیا فایدا جان رسول وجاء رسولن کا قضی بینم بالقسط بس فیصلہ کیا گیا ان کے درمیان میں انصاف کے ساتھ وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے یعنی ہر امت کو رسول آیا رسول نے حق پہنچایا اور پھر ان کے درمیان میں حق اور باطل کے محرکے ہو گئے نا اللہ نے باطل کو نیست و نابود کیا حق کو غالب کیا اور اللہ کی عدالت میں جب آئیں گے تو کسی پر ظلم نہیں ہوگا ہر ایک کو اپنا حصہ ملے گا کافر مشرق منافق کو اپنا ایمان والوں کو اپنا و متوادم سواد یقین جب آپ قیامت کا ذکر کریں گے کہ اللہ کی عدالت میں حاضری ضروری ہے تو فٹ سے فوراً یہ لوگ کہیں گے کب ہوگا وہ اگر سچے ہو تو کل آپ فرما دیجئے آپ جواب میں تو قیامت لانے کا قوت نہیں رکھتا ہوں لا کلف سے تو اپنے جان کے لیے نقصان اور فائدہ فائدے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں اللہ ماشا اللہ مگر وہ جو اللہ چاہے اب نبی اعلان کرتا ہے کہ میں اپنے لیے نفا نقصان کا مالک نہیں ہوں لوگ کہتے وہ سب کچھ کا مالک لکل اجل ہر حکمت کے لیے وقت مقرر ہے ایک معیار ہے جلد جب آئے ان کا اجل فلا خرون جب وہ اجل آ جائے تو پھر اس سے نہ آگے جا سکتا ہے کوئی اور نہ پیچھے رہ سکتا ہے کہ ان کو ڈیل دیا جائے مولد دیا جائے ایسا نہیں ہوگا تقدیم و تاخر اجل سے نہیں ہوگا اللہ نے وقت متعین کر دیا ہے مقرر کر ہے اس میں اعتراض کا جواب بھی تھا جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے جان نفع نقصان مالک نہیں ہیں اور دوسری جانب لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نفع نقصان کے یہ مالک ہے ایک تو اس کے اللہ نے نفی کر دی دوسرے یہ کہ اگر لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں چاہے انبیاء کے بارے میں ہو تو یہ تو شرکی عقیدہ ہے ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے عذاب کیوں نہیں آتے تو فرمائے لکل متین اجل وقت جو مقرر اللہ نے کیا ہے اب تو چاہیں جتنا کفر کرے جتنا شرک کرے تو وقت سے تقدیم تاخیر نہیں ہوگی وقت مقررہ پر فیصلہ ہوگا ہاں جب ایمان ان کا اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اور یہ پھر کہیں گے کہ ہمیں مولت دو ہم ایمان لاتے ہیں تو پھر مولد نہیں دیا جائے گا قل آ فرما دے رہے تم انعم بتاؤ خبر دو مجھے اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا وقت او کو کون سے وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تم جلتی طلب کرتے ہو اس اللہ سے اے مجرمو مانا تم اللہ سے عذاب کا مطالبہ جو کرتے ہو تو ایسے کون سی چیز ہے تمہارے پاس کہ وہ عذاب آئے گا جو تم دفاع کر سکو گے وہ کہتے نا اگر کسی ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ مقابلہ ہے تو وہ کہہ کہ تم اپنے فوجوں کو بھیجو تو مطلب یہ کہ اس کا مطلب تمہارے پاس کوئی تیاری ہے تیاری ہے تو اللہ فرماتے کہ تمہارے پاس کیا تیاری ہے ماضا جلو منہ المجرم کس چیز کے بارے میں وہ جلتی کرتے ہیں اس اللہ تعالی سے عذاب لے آؤ یہ مجرم لوگ ان مجرمین کا کیا جلتی ہے کیا جب وہ واقعہ ہو جائے تو تم ایمان لاؤ گے کیا یہ مطلب ہے؟ کہ تم مقابلہ نہیں کر سکو گے تو ایمان لے آؤ گے فرمائے آنا وقد ابھی ایمان لاتے ہو یقینا تم تھے اس کے ساتھ جلون جلتی مانگنے والے تم تو جلدی طلب کر رہے تھے عذاب عذاب اب آ ہے اب ایمان لاتے ہو نہیں اب ایمان قبول نہیں ہوگا جیسا کہ سورت مومن میں فرمایا فَلَمْ يَكُنْ فَوْهُمْ اِمَانُهُمْ لَمَّا رَعُوا بَاسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّذِي قَدْ خَلَطْ فِي عَبَادِهِ نہیں پیدا دیا ہے ان کو ان کے ایمان نے جب انہوں نے عذاب کو دیکھا کیونکہ اللہ کا طریقہ ہی ہے یہ تو ایمان نہیں ہوتے نا یہ تو اب ایمان بالغیب سے مسئلہ نکل گیا عذاب آگئے سر پر اب ایمان لاتے فرمایا نہیں اب ایمان قبول نہیں ہوگا سے بھی یہی کہا تھا آل آنا قدا سویتا قبل و کنتم نف یونس میں نے یہ آیات نمبر اکانوے میں اس کا ذکر آگے آئے گا اور وہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ کلام جو ہے جبریل نے کیا تھا اس کے سامنے کہ جب اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں اس کے منہ کے اندر مٹھی ڈال دیا کا اب یہ مان لاتے ہو ابھی تک تو تم مقابلے میں تھے مصالح علیہ السلام کو پریشان کر دیا ہے اب ایمان نہیں چلے گا تم مقیل للذین ظلمو پھر کہا جائے گا ان سے ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا ذوق عذاب الخلد چپ لو ہمیشہ کی کا عذاب حالت الذون لاما کنتم تکسبون نہیں تم بدلہ دیا جاؤ گے مگر وہ جو تم کسب کر رہے تھے معنی یہ کہ تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا کہ اللہ اپنے طرف سے کوئی سزا اٹل گا نہیں ڈبل سزا نہیں ہے وہی کچھ ہے جو تم نے کیا ہے بلکہ پہلے ہم نے پڑھ لیا نا گنا کا بدلا یوزی بس اتنا ہی بدلہ ہے ہاں نیکی والوں کے لیے اضافہ ہے نگا پوچھ رہتے ہیں آپ سے دریافت کرتے ہیں آپ سے حق ہوا کیا وہ حق ہے نبی الاسلام سے قیامت کے بارے میں اس قسم کے سوالات یہ جی کیا قیامت حق ہے یہ جو آپ ہمیں سناتے ہیں ایسا ہوگا ایسا ہوگا یقینا قل آپ فرما دے ایو ربی انہو لحق قسم ہے مجھے اپنے رب کے یقینا وہ حق ہے وما انتم بموجودین نہیں ہو تم اللہ تعالی کو عاجز کرنے والے یقینی طور پر وہ حق ہے تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو یہ ہوگا ولو ان لکل نفس اندر الحمد اور یقیناً اگر ہر نفس کے لیے جو اس نے ظلم کیا ہے معاف جو کچھ زمین میں ہے لفت عدد بھی ہی فدیے میں دے دے اس کو وہاں سردامت چھپائیں گے اپنے جرموں کو ندامت کو لما راؤ لاذاب جب دیکھیں گے وہ عذاب کو فرمایا اگر ایک انسان کو زمین کے خزانے دے دیے جائے اور وہ اس کا دینا چاہے پھر بھی اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے بلکہ وہ اپنی نظامت کے چھپانے کے خوف میں ہوں گے کہ میں کیسے اپنے جرموں کو چھپاؤں مانا یہ کہ دنیا دولت دے دینے کے باوجود بھی اللہ کے ہاں وہ عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے وہ قبول نہیں ہوگا وہ خود فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان میں انصاف کے ساتھ اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے اللہ ظلم نہیں کرتے انصاف ذرا برابر بھی عمل ہے تو اللہ لے آئے گا پیش کر دے گا اللہ انمافات خبردار خالص اللہ کے لیے جو کچھ آسمان زمینوں میں ہے الا ان نواد اللہ حکم خبردار اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے اللہ کے وعدوں کو نہیں جانتے اکثریت اور اکثریت اور لوگوں کے زبانوں پر اکثریت جو کام اکثریت کرے وہ کرو تو اکثریت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے ہم کو سمجھایا ہے کہ اکثریت کے پیچھے نہیں جانا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے والا تھا اکثر امن فل ارد البیل ان سبیل اللہ نبی سے خطاب ہے اگر آپ نے اکثریت کی پیروی کی تو اللہ کے رستے سے آپ کو ہٹا لے فرمایا تو جا وہیں اللہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لٹھائے جاؤ گے حیات اور ممات یہ اس کے اختیار میں ہے اور کے اختیار میں نہیں ہے اور تم نے اسی کے پاس جانا ہے اور کوئی جانے کا رستہ نہیں ہے یا سوئے لوگوں کا جات یقیناً آیا ہے نصیحت تمہارے رب کی طرف سے وہ شفا ان اور شفا لما فدور جو سینوں میں ہے وہ ہدن اور ہدایت وہ رحمت للمؤمنین رحمت نمان والوں کے لیے اس حیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے کئی صفات بیان کیے فرمایا کہ ایک صفت تو قرآن کا ہے کہ مو عزتن یہ نہ دوسرا صفت یہ کہ وہ شفا اس میں شفا ہے تیسرا صفت وہ ہدن اس میں ہدایت ہے چوتھا صفت وہ رحمتن اور اس میں رحمت ہے یہ قرآن کے اوصاف اتنے عظیم کتاب پھر فرمایا کہ کل فب فضل اللہ و برحمتی کے فرما دیجیے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت کے ساتھ فسٹ چاہیے کہ اس پر لوگ خوش ہو جائیں وہ خیر ان یہ بہتر ہے مماؤں مم سے یجما جو وہ جمع کرتے ہیں اب آپ بتائیں نا اس حیات کو آدمی لے کر پڑھ لے اور اس کو سینے سے لگا لے عملی جامع اس کو پہنا دے اللہ کی قسم قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں کوئی چیز اللہ نے پہلے قرآن کے اوساف بیان کیے اور اوساف بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا اے نبی کہہ دو ان سے کہ اللہ کے فضل اللہ کے رحمت کے ساتھ چاہیے کہ اس پر یہ خوش ہو جائیں اللہ کی کتاب پر ان کو خوش ہونا چاہیے اور فرمایا جو لوگ مال دولت دنیا کے اے شرت جمع کرتے ہیں یہ قرآن خیر ان بہتر ہے بہت بہتر یہ نہیں کہ صرف معمولی بہتر خیر ان مبالغے کے ساتھ مما اس سے اس میں تفضیل فرمایا کہ بہت بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کرتے ہیں باتے قرآن کی مقابلے میں انسان کیا جمع کرے گا مال دولت عزت دنیا کی چیزیں مکانات گاڑیاں وغیرہ اللہ فرماتے قرآن جیسے کوئی نعمت ہے ہی نہیں اس پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے لیکن قرآن پر خوشی کہاں ہے قرآن تو لنگڑو للو بیرو کے لیے رہ گیا ہے کہ ایسے بچے مندرسوں میں بٹھائیں گے جو لنگڑا للہ ہوتے ہے یا ایسے بچے جن کے اوپر ماں باپ اسکول نہیں پڑھا سکتے خرچہ نہیں کر سکتے بولتے چلو کسی قاری کے پاس بیٹھا قرآن کے لیے ایسے بچے چن کر دینا کہ جو قابل ہو اس لیے کہ قرآن خوشی کی کتاب ہے اسی پر انسان کے سارے توجہ ہو. اور اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے ایک حدیث کے تحت بلکہ حدیث کا مانا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کا علم دیا ہے اور پھر وہ مالداروں کے پیچھے ادھر بھاگتے ادھر باغتے مالداروں کے سامنے دیکھ کر ان کے مال اور دولت کو دیکھ کر ان, میں ان کے منہ میں پانی آتا ہے تو ایسے لوگوں کے ماتھے پر اللہ تعالیٰ غربت اور نحسد کو چسپا کر دے گا سایت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے اس روایت کو لایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے قیمتی نعمت ان کو دیا ہے اور یہ آپ لوگوں کے مالوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور حدیث اس بارے میں بہت زیادہ ہے نبی علیہ السلام کے بہت سارے روایتیں ہیں کہ کوئی بھی علم اگر علماء کے پیچھے جائے گا تو وہ فتنے سے نہیں بچے گا کوئی ایک فتنہ تو نہیں ہے نا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ دنیا کا محبت اس میں داخل ہو جائے گا اور دن سے نفرت وہ اس کو یہی احساس ہوگا کہ دیکھو اس کے پاس اتنا مال ہے دولت ہے اس لیے میں ان کے آگے بیٹھا ہوا ہوں کاش میرے پاس مال دولت ہوتا تو آج میں ان کے پاس نہیں آتا. اب دنیا کا محبت آ گیا نا جبکہ علم کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ کائنات میں کسی کا اتنا بڑا مرتبہ نہیں جتنا عالم کا ہے کیوں؟ سب سے پہلے بات تو یہ کہ وہ الانبیاء العلماء ورثت الانبیاء نبی سے بڑھ کر کوئی مرتبہ والا نہیں ہوتے یہ اس کا وارث پھر اس کے بعد یہ طالب ہے تو اس کی فضیلت اپنا پھر عالم بن گیا تو فضیلت اپنا زمین کے اندر کیڑے مکوڑے یا تک چونٹیاں یا تک سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں